سبی والصلاة سدا I mean, من تو باللہ وصلى الله مولانا العظيم وصلى على رسوله الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها عليه وسلموا تسليما سلام علیکم اللہ واہاب قیا سیدیا حبیب اللہ پیغام موبائل دن شامل نہیں ہوج بھی اس طرح کیتا گیا ہے اس دونی نہیں دس تو دوری عوام ہونی چاہیے آئندہ اس طرح کوئی بھی پیغام آوے آئے دل سے دل تباہ نہیں رحم صبح جمع در مبارک شریف نا شیر نے پہلا جمع المبارک شروع کرنا ہے لاہور متعلق بھی کسی نے چوٹی افواہ پھیلا دیتی آ جی استاد ہیں جمعہ نہیں بناو انشاءاللہ جمعہ اللہ گا میں رہا بھی اسی واسطے پرسو ہو لیا والد صاحب دی دی کی وجہ جمعہ پڑھ کے میں چلا جا ہوں لیکن اے جمعہ شریف انشاءاللہ شاء اللہ سامنے موضوع ہے چند گلا جناب کے سامنے کر کے چاہا یا ایوہ الذین من فی السلم کافا آئی ایمان والو اسلام میں سلامتی میں پورے پورے داخل شان شان نہ چلو لکو مہد بے شک وہ کھلا دشمن گرامی سمجھدار بندے بیٹھے ہو اج تک کسی نہیں دیکھا سوائے دے یا عامت الناس نے شیطان نو کبھی نہیں دیکھا جب ویکیا تک نہیں تو نقشے پیر ہوئے اج تک کسی شیتان دیر نہیں تکے شیتان دیر نے اللہ فرما دہ والا تو شیتان شیطان د پیروں سے نہ چلے وہ پیر ہی کوئی نہیں یعنی جڑے نظر آؤ <تصفح> <تصفح> شیطان تو مراد شیطان د پیروں تو شیطانی طریقے مراد کہ شیتانی طریقے ہوں سوال پیدا ہوں کہ چلو جی شیطانی طریقے ہی ہو گئے تو شیطانی طریقوں کا کیوں پتہ لگنا بھائی یہ شیطانی طریقے یاد رکھنا میری گل ای ایک گالناڑ گلے اختلاف نہیں دنیا چ کوئی کافر بھی اس اختلاف نہیں رکھتا کہ شیتان بری شہ ہے اور شیتانی طریقے سے چلنا برا ہندو سکھ عیسائی یوی ہر بندہ کمینے تو کمینا دنیا کا گیا گزریا بندہ یہ پام سمجھے کہ شیتان کوئی اچھی چیز ہے یا شیطانی طریقے اچھے ہوں کوئی ذرہ برابر بھی اقل اور ضمیر رکھنے والا بندہ شیتان اچھا نہیں سمجھ سکتا نہ شیطانی طریقوں نو اچھا سمجھ سکتا توجہ ہے تسے یہ نہ سمجھنا میں وہ تقریر کرنی سنی تنی ہونی اگر کسے سنی ہونی ہے تو میرے تو ہی سنی ہونی ہے باس. کیونکہ میں پہلو کئی دے موضوع بیان کر چکا لیکن یہ ضرور نہیں سنیا میم وہ ممکن ہی نہیں کہ اس موضوع نو کسے کسی تو سنیا ہوگی سڈے موضوع ہوں ایسے نے کہ جنہ دے کے تو تو لوگ متعارف نہیں ہوں تفصیل دے جتے رہ دعویٰ سی اور دلیل آ جانی دعویٰ بغیر دلیل تو مصبو نہیں ہوں لیکن دلیل آ جانی ہے سامنے ایٹتا پہلا سمجھ میں کی ارد کی کہہ رہے ہیں پھر سمجھانا شیتان بری شہب ہے شیتان ہی تریقے لانت نے برے نے روئے زمین دا کوئی بندہ ایڈ اختلاف نہیں رکھتا کافر بھی نہیں رکھتا لیکن اختلاف کتھے ہوں اختلاف کتنے آ گیا ہوں شیتان پہ دسیا نا شان طری چلے کون شیتانی لوگ کون نے اتنے کے اختلاف ہوں یہ اربی چندے نے مسداخ مسداخ کا مطلب یہ آ شیطان دا ایک مفہوم من ہے ایک مثلا ایک کسی کا نام ہے ایک اللہ ایک حقیقت دیا عبداللہ اللہ سنا گے تے ایک مفہوم زین چاہیے گا بھی کسی بندے کا نام ہے لیکن ان ان ان دو و گے آخان گے یہ حقیقت کہنے ٹھیک ہے ان شیطان بھی ایسا سن لیا شیطانی طریقے سن لے لیکن اگو نہیں حالے تک گل بھولنی بھی یار سارے جو شیتان نوڑا کہ دنے سارے شیطانی طریقے تو بچو لیکن شیتانے نہ آئے ہوئی بھی شیطانی لوگ یعنی شیطان دی ات کرن شیتانے جانا شیتان ڈیرا لا کے بٹھا کیڑے انہوں نے کی طریقے اتے آخلاف ہوں کافر آخر نے شیطان ہے وہ بندہ جہا نیکی ودے برائی تو ڈکے لوگ او شیتان نیکی جای ودے تو برائی تو مسلمان یعنی امبیال اے مسلام وہ کنو شیتان آخد جا نیکی تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ دا مطلب ہے شیتان دتعلک جو تصور کافران دا ہے وہ دا نہیں جو دا ہے مومنا کافراں جدا نے مخالف نے مسلمان دی سوچ ہو رہا کافر دی سوچ ہو رہا کافر لوگ انبیاء امبیالسلام نمجد سلماد اللہ راج اللہ مسورا کہ شیطان چبڑ گیا سڈے دیلاف بولد نبیا نکتے سن کافر کی کہندے سن شیتان چمبڑیا ماد اللہ. دین دلاف بولد دے بول دا نبیا داض اللہ اللہ تعالی دی پنا شیطان ہون دا الزام کافران آیا کافر نبیاں ماض اللہ اور اللہ داخ اپنے پلیت ذہن بھی کی وجہ کی سمجھتے نے شیطان سمجھتے نے اور شیطانی لوگ سمجھتے نے اور امال نقبال دے نار اور دے, دے, دے طریقہ کار تصور ذرا یہ ہے کافرا دا ذہن اور مسلمانا کا کی زہن آ نبیا پاک ذہن آ ان کا ذہن جو کچھ ہے وہ حقیقت وہ حقیقت کر کے بحث مناظرے منازرے حجت و برہان دلیل جدو آواں گے تو کافر ہر جائے گا مومن جائے گا یہ سی طرح ہے مباحثے سے آ جاؤ مباہلے چو کسی رنگ چلام ہمیشہ حق سابت ہوں کفر والے ہمیشہ جھوٹھے پاطل باطل ہوں سمجھ آ رہی ہے سنؤگ نہیں یہ ابتداء ہے ابتداء نو ذرا سمجھنا مشکل ہے لیکن وہ جسے سمجھ آ جائے گی انتہا دتے جڑا نتیجہ نکلنا ہے انہیں ای سواد دینا اس نال پھر اصل سرور سر آنا اور سمجھ آنا کہ یار اسا کی سن کے آئیں نہ چیز دا بیان ایڈا مشکل بہشل ہے یعنی معنی کے لحاظ سے لیکن الفاظ انہیں آسان ایسان ہوں سمجھان ایڈا آسان ہے کہ آم بندے بھی رہے ہیں کیا اسی طرح نہیں کافرہ نے شیطان دے متعلق شیتانی طریقے متعلق تصور ہو ہے اور اسلام رکھیا ہو ایک دوسرے دے مخالف نے تو کافر لوگ جہے نے وہ ذہن رکھ رکھتے ہوں اچھا یہ دیکھنا ہے کہ کافر لوگ اللہ والیا شیطانی کہہ کے اللہ بادا نو دور کرتے وہ پجو ای شیطانی لوگ نے فر فساد موسا دہشت کردیا موسا شجو لے مسہور کہنا جادو زدا لے کہنا ادا پاگل کسی لہ دینا کہ فسادی آس لیے کہہ دینا چوگے برباد کرس لیے کچھ کسی یعنی شیطانی پرد رکھ کے کافر جنو شیطان تصور کر دور ہے جنو مسلمان شیطان تصور کر دور ہے اللہ تعالی ہوسو کہ بارے پیا فرماند ہے کہ شیطانی طریقے کے نا چلے جائے مزہ نہیں آئی ارشاد فرمارے آئیو حلین خلوف توان ان گم سلامتی پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیتانی قدم پلیتا نو پاکیتان شیتان آخ جائل شیطان اوہی لوگ شیتان شیطان دشمن انسان دا شیطان انسان دا دشمن ہوں یہ ہے کہ کول انسان دی دشمنی دنیا دی دشمنی جانا انسان آخرت جنہوں کو ہلاکت بربادی دے تباہی ہو شیطان والے نے او ہی رحمان والے نے کین ناڑ کیے, کین کوئی بھی اپنے منہ میو کٹو بن سکتا ہے ہر ایک بنتا ہے ابو کہندہ سی میں سلاحی ہوں میرے ناڑ اے سلاح کون ہے منافق سن لیکن اللہ تعالی نے حقیقت سامنے کر دیتی اللہ علیہ وسلم ذریعے ہزور دارہ دے ذریعے جگ نو بکھا دلامتی والے ان تریقے دے, دے جی چلو گے میں رب راہ تو جاگر بھی ایک ہیا ایک, ایک بے حیا آلہ فلک ہیا سونا خلق ہیا بڑا آلہ خلق ہیا ایک ایسا ایسی اندر دل اللہ تعالی ایک ایسی کیفیت پیدا ایک ایسی حالت پیدا ہے جس حالت کیفیت دی وجہ بندہ برائی تو بچتا ہے بے حیائی دے کما تو بچتا ہے بے حیائی کا کم نہیں کرتا برے کما دے لاگے نہیں جانا بدتمیزی کوئی کم نہیں اللہ ہیا سفر آلہ سفر اور اس سفت اللہ اللہ حیا والا ہے بے حیا نہیں شیطان بے حیا ہے رب ہیا والا ہے ان اللہ جن حدیث بے شک اللہ ہیا والا ہے شان سفت خلک ہیا رحمانی سفت ہو گئی بے حیا شیتانی سفت ہو گئی آ تو ویخ تین ہیا کہڑے پاس دستا ہے اللہ کا ہر نبی ولی سراپا ہیا ہوں حدیث بخاری <سلام> مسلم ہیا سی دی اکھ مبارک, اینا اینا اک مبارک جنہ دو شا یعنی کاری باپ پرد لڑکی گھر دے اندر بیٹھی پرد لڑکی ہر اندر بیٹھی غیر شادی شدہ نہ چیا نہیں جنا پاک محمد کی اک مبارک چیا بی تشوی دئی اور جی کار اتر گل کائنات نو بنایا آلم اسباب کی بنایا اسباب دا جہان خال اسباب دا بھی چیز کا مثلا میاں بیوی بی تو اولاد بنا میاں بیوی بی میاں بیوی بی یہ اسباب نے بچہ بنا یہ دا کام ہے ٹھیک ہے یہ مطلب یہ نکلے اسباب دا جہان سبب اللہ تعالی پورے کرنے پی پھر سونا رب اپنی تخلیق اپنا ایجاد اسباب ظاہر کر دیکھو سبب کنا اثر رکھد ہے حضور نے کی فرمایا صحابہ نے فرمایا صحابہ نے فرمایا صفت بیان کردیا ہزور کردم ازا نہیں ہوں جنا ہزا پاک مستفا اکن دو گلا ہوئی ایک کاری اسباب نو دخل کیوں کہ اگر کاری ہونا ہزار ہونا ہزار ہونا کہ باپ ول بھی ویخیا شرمج آ رہی جی والد وال ویکھنا ویکنا پرا ویکنا محرم رشتے دار وی بھی شرم اکھ آخ ٹکا نہیں سکے گی پا نہیں سکے گی اور اگر شادی ہو جائے تو گو پرد رہے لیکن مرد تو ایک جڑا کھڑا سی نا ایک مرد تو تو اٹھ جائے گا نا ہو سبب نے اپنا کام کر بخا سبب دوسرا پردے دار کیوں بجے باہر پھرنا چار پاس نظر گیجاب جڑا کھڑا کی لہذا سید عالم صلی اللہ وسلمبارک نے کتنے جا دی, دی. فرمایا وہ بیماری بیٹھی کار کی مطلب ہار لحاظ رہ پورا ہوا وا اللہ دیا بندے آ معلوم ہویا اسباب نو بڑا دخل اے اللہ دالا پیدا کرنا لا ہے ہیا ایندا ہی ہے مگر حیا دے اسباب پیدا کرنا بندے دا کا حیا پیدا کرنا کام <سلام> ہے اسباب پیدا کرنا بندے کام ہے جس طرح کے اولاد پیدا کرنا وہ لیکن اولاد اسباب پیدا کرنا انسان کا کام پیدا دا مطلب ہے جمع کرنا پیدا تو نہیں کرنا ہر شہر بار سنگیا اللہ واہدہ شریف مہولا پاک نبیا نیا والا بنایا ہوں کافران ویکے گا وہ بے حیائی پسند دے نے. اللہ شریک دے نبی ولی پاک بندے ہیا پسند کرتے ہیں شیطانی طریقے میں نہ چلیا جی کی مطلب وہ مسلمانوں بے حیا نہ بنیا جے بے حیائی شیطان دا کم ہے اور بھاوے شیطان تینوں سانو نہیں دے صدا مگر شیتان میں لا کے بیٹا کافر لوگ نے کافران کے اندر بے حیائی ویے گا ماں کی شرم نہیں بہن کی شرم نہیں شرم نہیں والدین شرم نی خدا کی شرم نہیں وہ لہٰذا ہیا تو خالی سمجھ لے کافر لوگ شیتانی طریقے والے نے کافر شیتان نے شیتانی طریقے والے نے انہیں خلاق انہوں نے تریقے شیتانی طریقے نے لہذا مسلمانا نو حکم ریائی مان والے نہ کھایا جے کافر نہیں سمجھا جے جایا کافر جا حدیث مبارک سنانا بولو سبحان اللہ سیاست حدیث دیا چھ کتاباں حدیس دیا, دیا چھ کتاب کٹیاں نے بخاری شریف مسلم شریف ابو شریف شریفی شریف نسائی شریف ابن مہاجا شریف چھ حدیث دیاں کتاب حدیث زبانی سنان لگا بخاری شریف دی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مانو بے دو ستو ونل ایمان حضور نے فرمایا ایمان دیا شاخر دوسری وائدو تو دو گھٹ علماء کرام نے ادا کتاباں لکھیاں شخب کہندے نے شعب امام دی شعب ماں امام حلیمی شاہ شعب ماں امام دی شعب شولیماں بڑے بڑے امام مانے پورے پورے اللہ ایمان ایسا عجیب درخت فرمایا کو درخت فرمایا پاکیزا جہد جی جڑا تحت سرا تک جہد جی عرش اولاد عجیب درخت ہے جہاں ہر وقت دے ای دو دو پھل دے کوئی درخت ہے ہما وقت پھل نہیں دے گا لیکن یہ درخت ایسا عجیب جہرا ہر وقت پل د رحمت کا پھل برکت کا پل انسان نما وقت ملتا رہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دیا شاخا نے ایمان ایک درخت بن گیا گل نو سمجھنا جو نتیجہ گا اور فرمانا آخا فرمایا ایمان دیا شاخت درخت ویخنا ایک مڈ ہوں ٹہنے نکلدوں شاخا نکلدی پتے نکل دل ایسے کی لا حضور نے فرمایا ارفا, دوسری ارفا لا الہ الا اللہ و وہ ادنا اما عن الیک فرمایا آلہ تو آلہ بڑنا تو بڈا ایمان دا اللہ thi. کی مطلب توحید و رسالت من، جنا قیامت من فرشت من کتاب اس ساری چیزاں دین پورے نی فرمایا ہوں اگ شا توجہ ہے ٹین نماز روزہ حج زکات موٹے موٹے ٹہنے نکلے نماز نکلی روزہ نکلیا حج نکلیا سمجھ آئی کہ نہیں پھر سارے باقی سوہنیا سفتوں میں آ گئیاں توازو انکساری نیاز مندی آ گئی ہا آ گیا ادب آ گیا امر آیا، ناجن وقت، برائی تو بچنا شراب تو بچنا تو بچنا فلاں ہر برے کام تو بچنا تکبر تو بچنا ہر بری خلق برے خلق بری عادت بری صفت تو بچنا یہ علحدہ علیہ ٹہنیا نے ٹھیک ہے ہوں اتنے گور کرنا دے دا مذہب بھی سمجھایا گیا سنیا کا مذہب کی ہے سنیا دا مذہب گناہ گنا بند کافر نہیں ہوں جب تک کہ گناح گنا سمجھو گناہ نار کافر نہیں ہوں یہ اس طرح جیو بندہ کوئی ٹہنی وڈ دے مطلب نہیں کہ مڈ بٹیا گیا درخت ہی وڈیا گیا جسل کوئی ٹہنی کٹے گا او دی ٹہنی گئی پتا اتارے گا تو پتا گیا پل اتارے گا پل گیا ٹہنی اتارے گا ٹہنی جہی پاسے گا جائے گی اتارے گا دوسری نہیں ہوں ساری ہو گئی شاخا یعنی نیکیاں بھی شاخ برائیاں تو بچنا بھی شاخ اور جیڑا کوئی برائی کرے گا برائی انہیں شاخ کٹی نہیں کٹیا ہاں برائی کردیا کردیا ساری برائیاں کر بیٹھے ہر نیکی تو اللہ تعالی معافی دور رہے نتیجہ ہی نکلنا سارے درخت دیا گئی لیکن ہو سکتا اللہ کرم کرے بندے پھر تازہ ہو جی جی سڑے نہ تھلو جڑا نہ کٹیچن جڑا لگی رح درخت اثا ویخے نے اتو ملک ویلے ہو جائے نا پھر تیار ہو جی پھر بہار آ جائے سڈے اقبال نے فرمایا پیوس رہ شجر سے امید بہار مطلب یہ ہوئی بھی جی ٹہنی کٹی گئی تو گئی ادو تار آنی رہ گئی پتے ڈگ بھی جان بہار آ جزگی پھر آ جمے سروگ پی سمجھ آئی کہ نہیں جس بندہ منکر بند دی دشمن بنتا اس لئے سمجھو جڑیں جسل جڑا کٹیاں گیا پھر گیا پھر اللہ واہدہ حولا شریق مولا کرم کرے تے نم سروں درخت اگاوے اگے یہ گیا یہ بالن تا کہ مرتاد دے پچھلے مال سوریا کیتیاں سب برباد ہو جاتا دین تو سارا گول ہو گیا جی میرا ایل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ایمان ایک درخت دین اسلام ایک درخت یہ سارے امال جہاں وہ دیا ٹہنیاں شاخا نے ایمان ایمان جیڑا بندہ اپنے ایمان نو محفوظ کر لوے اور درخت دیا ٹہنیاں محفوظ کر لوے کی مطلب کہ ہر برائی تو بچے ہر نیکی کرے انہیں اپنا درخت ہرا برا این تیار کر لیا ٹبر ادا خاندان ادھے دوست, دوست, دوست ایسے بھی لے اگاں بھی لے گے یہ جندر شریف والا ہوگی بابا فرید ہوگی اللہ والے لوگ کیوں ایڈا وڈا بوٹا بن ج اپنے ایمان دے بوٹے نو محفوظ رکھ دین دے بوٹے دی رکھتے نے دیٹے کی تیاری پھر جا جا کسے نے کسے دے درخت نے فیلنا اُنہ اے عام ہونا تا کر کے کوئی لکھا نو دے گا کوئی کروڑا نو دے گا کوئی محمد اربی ورگے ہو گئے ساری خدائی نو گئے آو! آو! اتا آو! کر کے فقیر لوگ جی سونے فلانے فقیر نگاہ کی بوٹا لا لیتا نے سب قرآن آو! میں بھی اویس ہی او فکیر فرمان چی اس طرح فرمندے نے اللہ چمبے lie oh nafya sa da paani milya milya nafya sa da ya pa جائی او اندر بوٹ مشک مچ آیا در ویگ سجنا میں گل لمبی نہیں کردا سمیٹا درخت بن گیا آمال عمل کرنے بریاں تو بچنا بریاں تو بچنا بھی نیک ہی ہے آمال سالیا شاخا نے ٹہنیاں نے ہر ایک ٹیناظت دی کرنی ضروری اپنا درخت وڈ بیٹھا وا یہ وڈا جی میں پیا سڑنا وا یہ دونوں جہانچے بھی آل سڑ دا زور مومنا نہیں وہ زور نبیاں نہیں وہ زور نہیں چلتا کافر چل رہا ہے انہوں نے جگے ان درخل ساڑ کے ان تباہیاں لا گئے شیطان اپنے دے چلا دینا رب و شریک مولا سال یہ خبردار کردے خبردار کافر لوگ جہم نسند دے دے کر چلے جے ان کے پیروں کے نہ چلے جائے لیکن اتنے وضاحت کر دینا در ویخ کوئی کم ایسے ہوں جنہوں نے دنیا کے کام آخیا جا دنیا جی جی مبحکم جس کے اندر جس کے اندر آخر کہ منع سلام منیا من جاوے جائے نہ نا نال کفر ہو جائے نہ بات چ کوئی تلق نہیں نفی اسماد اسلام کوئی تلک نہیں وہ دنیا دے جائز کم نے گھر بنا لینا گھر کے بنا لینا گھر بنانا سڑکاں بنایا فصل اگایا یہ جناب کپڑے پائی پھر سا ہُوا سردیاں دا موسم آیا ہے ہر بندے نے اپنے آپ موڈے دے کسی جرسی پا لی کسی کیڑا گرم،, گرم کپڑا رکھ یہ دسن نہیں دسیا کسے مفتی تو پچھن یہ چیزاں نوکھا جانور سردیاں موسم آڈا لبن ہاں جی توڑی چڑ جس کوئی کچھ معلوم ہوا یہ ایسا چیزیں نے جنہوں کا دی طرح تلک نہیں ان کا فر بھی کرتے بھی ارادہ نہ رل بھی جان حرج نہیں اس واسطے کہ آخر کام رل دے سی دن سی دن آئی مام ابو یوسف رحمہ اللہ کسے آخیا حضور تسا جتی پائی پھر اندر کل لگے کافر بھی کپڑے پاؤں اصا بھی ہیں پھر بھی نہ کریے سارا کچھ چڈ دئیے آپ کیتی پھر حضور مسئلہ سمجھاؤ آپ نے فرمایا مسلا ارادہ نہ کر پاو کم چاہیے ہو کافر دے چلن دا ارادہ نہ کر کافر مشابہت دا ارادہ نہ کر کشت نہ کر نیت نہ رکھ تو تیز کام چاہیے جے گا تو حرج نہیں اگر جائز کام چ نیت کرے گا دے چلن تو پھر سمجھ خبیس خبیس محبت ہو دی عظمت تیرے دل چ پیدا ہونی شروع ہو جانی نتیجہ نکلنا ایک دن ایمان واگ ویٹے گا جہا درخت وہ آلم نے کڈیا تھی کٹ بیٹھے گا لیا اگر کٹ بچانا اپنے درخت نو دی رلن دی. نیت مشاوت نہ شبو کا مطلب کہ نیت ہو نال دنیا دے کم رلن تے چلن کا ارادہ نہ ہو بندہ جائے انج رل جائے تو مشاف کوئی حرج نہیں لیکن سجنا کافرا کا ایسے کام نے جہاں بروسا یہ آخ گا ہر سورت تو حرام اگر تھوڑا جا تھوڑا جہا علم سننے کا چسکا رکھ دو وضاحت کر شاوت شک ادھر ویکو کی شکل صورت دو چیزوں کا رل جانا ایک ہے تشبو تشبو دا مطلب جان بوجھ کے او دا ارادہ کرنا یونی فرمائی مثلا کپڑے پائیں کیڑے لیکن ارادہ ہو گیا یار کافر دے نا میں اوہی یعنی جان بوجھ کے ورگا تے خدا رسول دشمن ورگا جان بوجھ کے بڑنا یا جان بوجھ کے بڑنے دی سوچنا یہ تے بندوں کا پٹا بہ چڑھنا جی نہ ہو جی پہ آپ پا لے جی جی پائی نہیں لیکن بچر کپڑے فی ذات ہی گندے نہ مثلا پتلا کپڑا ایسا جا ستر نو چھپا نہیں جوروں ستر دستا پک د پتلا کپڑا کیونکہ برائی اسے طرح ایسا تنگ اور چست کپڑا جزائے ستھر بندے جی وہ طرح ہو گیا خود ایک برائی بن گیا نا جی اگر ایک برائی ایک کام, کام, کام, کام برا کام نہ ہوئے ہوج رنگ پے رل توجہ نہیں فرمائی اونج رنگ رل جاوے تو کوئی ارج نہیں لیکن نیت نہیں ہونی چاہیے مومن جے ارادہ کردا ہے تے اللہ ارادہ گا پھر دنیا دم بھی جی اص کر گے تو دل کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جان تے اتو ہی پھر اللہ والے لگ کے آپ بھی اللہ والے بن جا مطلب کافر مشابہ کا ارادہ مومن گنک رلن کا ارادہ یہ خیر آمت ہے جی یہ کربن دل جانے سمجھ آئی کہ نہیں ہوں سجنا سمجھنا اگلی گل شریف سونے کافر برے عمل جنہ مال مضمت کی مذمت کی سان ڈکایا کہ وہ تصاح کر گل شیڑ بچا ہزار ہوں دیکھولہ ہزار پیدا ہو محفوظ رکھنے بھی اسباب ہزار کڈن مسلم اک اپنی نکا کے رکھنا نظر نیسے آکت بنا لین فضول نظر نہ ایسی شہ بھی ہے ایسی چیز جنو ویکنا چاہے دیوار خدر لیکن, لیکن آدت بنا, بنا اچھی آدت بنا, عادت بنا, بنا, بنا, بنا فضول نہیں ہاں ضرورت ہے درخت نو جہ چیز نوت بنا لینی چنگی شہ نت دیکھنے کی آدت بنا لینی لیکن انج فضول ویکنا یہ پسند نہیں کی کیوں پیڑی نا بن ہار پاسے ویکھن دی بند ہو جی ہو ہے طورج بھی اس درخت شاخا محفوظ رکھن جی طریقے سن دیا محفوظ رکھنے قرآن کی دے مقابل آپ ہی سمجھ آ جانا کہ یار کافر کی کرشاد ربا نے فرمایا یا من مردان حکم کرو اپنی ندرا نیویاں رکھا یادہ میں گار نے حکم فرمایا مرد بھی نظراں رکھن عورتیں بھی نظر نیویاں رکھ جدو نظر نہیں اٹھے گی غلط پاسے نہیں اٹھے گی نظر جڑا ہیا مالک نے رکھا ہے او حیا بچ جانا ہے حیا کی حفاظت اللہ بہدلہ شریق مولا ساڈے ہیافت حفاظت فرما ہے نظرانی نے خوب مرد عورتیں لیکن بچوں کو راز اگر کوئی سمجھے اللہ کی رکھا آزاد ہونا چاہیے مرضی آسان منہ چوک ویختے رہیے اللہ دیا بندے آدر ویخ آخر جانور دا بڑا فرق ہے یہ دا کم ہے جدھر نظر اٹھائی جدھر مرضی لگا گیا کوئی ڈکدا نہیں انسان دا کم ای رب وحدہ الا شریک مولہ نے جتھے جھے روکے اتنے کھلو جانا پابند ہونا تاکہ بندہ محفوظ ہو بچ جاوے اپنی بربادی دو جہان دن بے رب فرما ہو ایک راج تیاد حفاظت ہے لیکن دوسرا راز تہن سمجھا وا جڑا اج تک نہیں سمجھیا نہیں اساں اصا اساں سمجھ رہے ہیں یہ تو مولویا نے مسئلے کٹ لائے کی فائدہ نظر نیویاں رکھ دظر اچھی رکھو ہر شہر ویکھو جدھر مرضی ویکو ادھر لوگ نے شیطانی نے شیطانی شیتانی کی کیتا ہے قرآن فرماوے نظر نیویاں رکھو ان آخیا نہ انہاں ایسے اسباب کھڈے نے کہ ہمیشہ بے حیائی دیاں چیزاں سامنے رکھ کے آدھے نے ادھر ویکو ساری جالی بندے ادھر ویخ رہے جادر ویخے گا ہوں لازمان بات نظر تیرے تیر, تیر وجے گا دل سے بے حیائی پیدا ہو گئی شیتان حملہ کیا حا جاندا رہا ماں دی تمیز نہ رہی غیر عزت کسی دی تمیز نہ رہی حیا جدو ختم ہو گیا پھر اک در حیا نہ رہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جناب پدکاری سہ چرائم پیدا ہو اللہ بہ دریف ما سونے نے فرمایا نظران رکھو ہوں ایک ہزا دیفاظت دیفاظت الحلیمان ہیا ایمان دیمان کی حفاظت ہیا نال نظران رکھنے لیکن اگلا راز سمجھ جڑا وچ سمجھانا جانا او کی اے اسا سمجھنیاں نظر نال کچھ نہیں ہوندا نظر نال کچھ نہیں ہوندا جے مردی اٹھ پویں کوئی حرج نہیں نا نا سجنا نبی سونے نے فرمایا ان نظر صاحب من صام ابلیس نظر اک تیر جے شیطان دے تیرا وچوں جے تیر وج جی جاوے تے پھر جتھے نشانا ہوے گا ٹھک وجے گا اللہ وحدہ الاشریک مولا نے اس نظر نو بچا ہوندہ تاں حکم فرمایا ہے تاکہ انسانا تیری بربادی نہ ہوئے تیرا دل خراب نہ ہوئے تیری نظر خراب نہ ہوے۔ اصل دولتے ہوئی نظر تے دل دیئے جدو میں برباد ہو گئے پیشاں پچنا کیئے تاں ساڑھا قلندر اقبال فرما ہے قلندر اقبال فرما ہوندہ ہے زبان سے کہبی دیا لا الہ تو کیا حاصل رت نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل گیا بندہ کھوتا برابر ہو گا. پھر فرق کا توجہ ایسے ہی ایسے ہی حکم دوتے. تھوڑی توجہ فرماؤ کہ ادھر شریعت نے فرمایا نظر نہیں بھی ادھر فرمایا عورت نظر اور نظر نہیں بھی اور پردہ ضرورت کے بغیر گھر سے نہ نکلے پردا نظر نہیں سکمت کاما گلا بندہ وڑتا جائے تو جنہیں مرضی اللہ تعالی سمجھا سہ بھد سمجھ آدھے جیڑی ایک گل موٹی جی سمجھ آئی وارت کرا ذرا ادھر دیکھ سجنا اللہ تعالی نے حکت چسا وساو حسے رہے وساؤن دی در ویخ الا تعالی نے ونیاں ون سمیاں بنایا کوئی سونے تو سونے سونے تو سونے یوسف ورگے پھر حسن دے سردار محمد باگ ورگے سونے تو باغ وی بنا کڑے تو کورے بھی بنائے نے بندے بھی سونے ہیں بیبیاں بھی بندے بھی کورے ہیں بیبیاں بھی دل جہا ہے سیانے کہ ایک قبضے بچ آئی شہر نہیں اختیارج نہیں دل بے اختتار چیز جرضی اڑ جتھے جرضی کھلو جاوے بندہ مجبور ہو ہے اس واسطے توجہ رب وسد شریق مولا سن فرمایا نظران رکھو اور فرمایا پردہ کرو گھر بیٹھو کی را دے تاکہ واس بس کیوں جدوں شکل ونس بنی شکلان سونی نے دل بے اختیار اخت پیار شکل ون سویا اس بات کریم نے کی کیتا ہے نظریاں رکھو عورت پردہ پاوے عورت پردہ پاوے, پاوے نظران رکھو مرد نو بھی پردہ, پردہ پوا سکتا سی لیکن کی کیوں ان لے کر وال کیوں آخر ایک پاسے دن چھپانا سی ایک, ایک پاس آدھے چھپانا سی ناسی، کیوں مردہ نو حکم نہیں دیتا مرد, مرد تا قدبار مرد اللہ تعالیٰ نے بڑھایا کئی کم ایسے نے جڑے مردہ تو بغیر عورتہ کاری نہیں سکتی لہٰذا اُن مردہ نو باہر دے کم معاملات سمیٹن دی خاطر اُن آواز تے پردہ رکھ دنیا کاروبار ہی سارا ہو جانا سی اس لب نے مرد نو فرمایا نظر نیمیاں رکھو اور نو فرمایا نظرہ میں نیمیاں رکھو پرتے بھی کرو نظر یہ ہے دل بےختار ہے نظر تو دل خراب ہوں جی اٹھ پی نظر عورت پی جاوے سونے چہرے مرد دل بے اختیار ہے وہ اپنے مرد تو نفرت کھا بیٹھے مرد تب عورت آسے تو اپنی عورت تو نفرت کھا بیٹھے تو نتیجہ نکلتا بھی ہے کہ ویکیا تو شامی گھر آئیے مرد ہے پیار ندی پرا مرے تیرا تو منہ ویکن جی نہیں کرتا میری چارا پریشان پہلو تو چنگی پڑی یہ پتہ نہیں ہوا خلاف ورزی ہوئی نظر اٹھی مرد دی عورت پی गया वाली लिया रख चंगा सी मैंख के बया कर दाना दा। खराब हो गए चंगी बड़ी तलाक हो गई घर उजड़ गया पता ना लगा भी कर बैठे یا کچھ بھی نہیں صرف ایک حکم کی خلافورزی ہوئی ٹہنی کٹی گئی ادر ویک سجنا اج نسا تصا کچھ نہیں سمجھتے آئے کا پھر کتے رہ گیا اس قوم ندر نظر نظر اثر ویک کی نکلتا ہے نظر کی نتیجہ دن دی حضرت سیدنا یوسف علیہ سلام ز نظر اے تو کی سمجھنا ہے جھوکے اجرن کا ویگ سبب کم پیا بنتا ہے نظر پی اے شادی شدہ بی پی سی گھر کا مالک وزیر بادشاہ سمجھو ای سب کچھ گھر دے اندرے، سردارے نے مالدار مرد ہر طرح کی طاقت رکھن والا ہے لیکن گل ہوئی نظر اٹھی نظر اٹھی نظر اٹھی نبی دے بھائی نظر, بھائی، نظر اٹھی نبی دے بھائی نظر اٹھی نبی دے پی نتیجہ کی نکلیا تیرے سامنے مواقع نہیں جانا چاہنا بچوں گل رہے وا ہاں، نبی دے نظر پی دل گوا بیٹھی سوگا گوا بیٹھی آخر کی نتیجہ نکلے آئے، اللہ دا رسول جیل اللہ دا رسول جیل چ کن سال یوسف علیہ السلام جیل اللہ دسول پھر, پھر, پھر اگلی گل پھر قرآن نے نظر دا پھر اور سمجھایا جو دو دوجیاں بی بی کیا ہے جدو آخیا خیر گئی کی بن گیا ہی کی کر بیٹھی انجوڈا الاما بھی لا دینی ہے سیب فی سائ نظر دی گل سمجھ قرآن پڑیا ہے، حکم پڑے پر راز نہیں سمجھے کاش راز جانے مسلمانوں بربادی نہیں آ سکتی <سلام> بولو سے فلے نے سریاں ہاتھ ادھر گل میں تھوڑا اشارہ کر کے کراگا سب جانے کپڑے پیچھے حضرت یوسف نو لے یوسف کپڑے پیچھے چھپایا سکرین پردے دچو پرتا اٹھایا ذرا کال خروج ذرا سامنے دیا یوسف یوسف علیہ السلام سامنے آئے کی ہوا کی ہوا ہے سریاں چل گئی ہاتھ کٹے گئے سیب کٹے گئے ہاتھ کٹے گئے ہتھ کٹے گئے چرییاں چل گئی ہاتھ کٹے گئے نظر نظر دا نظر دا اثر اگر نظر نہ چکدیاں کدی ہاتھ نہیں سڑک ڈی گل سواد نہ دے سمجھ نہ آپس پیسے موڑنے جب تھبے دے آیا بھی نہیں دے جا پہلو آخر دے سان کرایہ پورا نہیں چلو کوئی گل نہیں کہڑا مال کٹے کرنے لگے پھر گلا بھی سر بھی سارا کچھ دو چار گلا ادر ادھر پہا ہزار دے لکھ دے می نا مان میری سن کے بیان کرنے والے وہ چنگے چنگے مقررہ نو پچھان چٹ گئے نا لگ سکس جمے در نہیں دولت کٹھی کرنی نہیں آ دولت کیتی کی جہری تین دے رہا پاک محمد دی امت کسے بندے دل دماغ چل کا نقطہ بد جائے زندگی بدل جا بولو ہوں دربیخ نظر دثر کی نکلیا ہاتھ کٹے گئے نے اگر نظر نہ اٹھتی ہاتھ نہ کٹی دے اور سجنا جے نظر نبی تے اٹھیے ہاتھ کٹے گئے نے وہ سمجھ لے سمجھ لے غیر گیر تے نظر ہو سکتا ہے بندے دے چھکے ہی کٹ کے سٹ دے بے ر اجاڑ کے رکھ دے تک فرنگیاں علاقوں کے اندر زیادہ, اندر زیادہ تو زیادہ تلاک آدھا نے زیادہ تو زیادہ قتل و غیرت اندھی زیادہ تو زیادہ زنا جبری اندھی نے زیادہ تو زیادہ گینگری پاؤں دیاں نے کیوں اندھیاں نے ایک لانت دے ہوئی اک نظر دی وہ تھے ہر وقت نظر آدھے وہ پاک محمد دے کیوں گھر آباد سن سونے نبی نے انہانو اصولی ایسے درسے سن جنہ اصولان دے نال زندگی ہمیشہ رحمت والی بڑھ جانتی ہے انہوں حکم دتا ہے نظر نہیں اٹھانی نظر نہیں اٹھی جدو نہیں اٹھی چس پی ہزور ہزار جگے بس پینے تلاک نہیں ہوئی کدار آخر کلی لو کتیر کا فرق سارے جہڈ بہتے چور ہو سارے نہیں ہوں بچے بھی ہوں لیکن چورا دیک وستے الہ پنڈ ہے تا آربی نے الماعدوم جہر بہتا ہوجو نہیں فرمائی نے بولو سو حکم سے شیتان داہ نہیں چلنا شیتان دیر نہیں چلنا شیتان دریقوں سے نہیں چلنا وہ یاد لا شیتانہ کافر جی نا یہ شیتان نے فرمائی ہوں کافر شیتان دلنے پچھے انہوں نے شیتان نے خیال پاؤں Na, Aquí, خیال نو ٹالنا نہیں کیوں کہ خیال نو ٹالد ایمان اصل خیال نو ٹالد رب رحمان فضل رب رحمان فضل بندے نو من تویق ہو گئی شیتان نو دور کرن دی توفیق ہو گئی है? ए, है, है। نے کیتا آخیا اک نو تکھا ان بیبیاں بھی جگ باہر لیاؤں بخت بیبیاں موہڑا بھی نہ آؤ گلک نے جے میں چھوری تے خنجر نو زہر لائی دا نا، تاکہ جے نوک بھی بج جاوے تے بندہ بچے ہیں نا. زہریلا خنجر بنانے کے لیے. اونا کی, کی دے تیل عورت سونی شکل والی جے او دی آواز کوڑی آواز آلی تاکہ تیر وجن بار بار ان دل نہ دل بچے نہ نظر بچے جی ملا ہو پیر واسطے کہ قانون جہاں نا پھر سجنوں سیانے اینڈ نے جی سری کسے نے مارے گا تو انہیں مولوی معاف تھوڑا کرنا جرش جی کسی نو دے گا تو یہ تو نہیں ویکے گی پیر صاحب نشا نہ چڑھاوا کہ کرے گی ادب جد آگے دے گا تو نہیں ویکھنا توجہ نہیں فرمائی نے قانون پاؤنا اپنی تباہی اپنی بربادی ہوں انہوں نے خنجل زہردار ہے رنگ نخرا شکل جی مردا واسطے کی وہ بھی اسی طرح جی گندی آواز آ شکل باڈی چاتی ونڈی سی او چن چن کے لیا پیش کیا ادھر آواز کسی اور دی تاکہ عورت دے دل تھی خنجر زہریلا چل جائے مت مچتی ہو زہریلے خنجر دی نوک بھی لگی بچن نہیں لگی اور سجنا کیسی عجیب گل ہے کی گا وہ دوست بندہ شمار اپنی اولاد دا یا اپنے آپ دا جہا دے دے زہریلے کنجر ٹبر نظمی کردار برباد کردار جب بربادی مسلط ہو جائے نتیجے نکل زہر اپنا اثر بکھا اگ اپنا اثر بکھاوے نشہ اپنا اثر بکھا برائی اپنا اثر بکھاوے پھر روے ہاتھ باں اتنے دھر کے ہایا میرے بنیا ہے پھر وہ سمجھے میں اپنے بنا ہے کیوں اس واسطے میں رب رسول دے حکم کے خلاف جل بی اگر اللہ رسول کے قانون نو کردا یہ ادو میں سارے پردے منگو جو چیز پردے منگو جو منگنا ہے پردے کے منگو مگو ایک گل بخاری دی سنا دینا سناو بولو اڑے بولی بالے بڑے کونی کونی ادھر دی نہیں رہ ہی جی مخنف زنانہ خسرا نا دو بخاری دے کتاب الحجج ہی ہیت بے ادبی نہیں کرنی حضرت وا اسلمی گستاخی نہیں کرنی <سرح> صرف گناہ بیان کر کے ادھر تو سبق لینا برا نہیں بولنا کیوں اہل سنت کا عقیدہ ہے سابا تو جو بھی اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا نیک نیتیاں امال ان دی خدمت اسلام دی زیارت دے نتیجے اللہ تعالی نے اللہ فرمایا وعدہ فرمایا ہے سبق لینا سیدہ طیبہ تاہرا امے سلما پاک نبی پاک بھی گھر والی موترماں مسلمانا مومنا دی ماں سڈی ماں موترماں سا امے سلما پاک غالبنجڑا کہ جدو ف ہوا فتح, ہوئے طائف فتح ہوئے اس وقت میں تینوں ایک عورت و گا جی چار وٹا سامنے ہوتی آٹھ وٹ جڑے نے کہہ دی گل وسلم نے سنیا ایدہ, ایدہ سباب ایک اور روایت میں کتاب ابن پڑے او پڑے او پڑے او شادی کا پیغام شادی کا پیغام شادی کا پیغام دینا چاہتے سن تو رشتہ لبنا چاہتے سن سگو ہی جہن نے گل کر دیں اس طرح کی عورت تین وکھاواں گا اس طرح کی عورت میں تینو وکھاو فرمایا ہندوستان اگر بخاری مسلم ہوئے میری زبان آج. کی فرمایا آقا نے آج تو بعد گرانچ نہ آن یہ رسول ہے رہی خالی غیرت نہیں یہ رسول امت روکیا نظر نظر دی کسی پہن کی حالت اور کیفیت جسمانی جڑی بناوٹ جنوب کی ہاجت نہیں قرآن فرما کر جا جان کوئی حرج نہیں سیدے سادے سیدڑ جائے سدڑ جائے او جڑا سی ادب منہ چل نکلی حضور نے فرمایا نہ آدر اس جدھی حال بیان کیا ہزور سمجھ گئے سمجھ پہلو سر. سرکار نے خبردار کر دتا کہ ذہن رکھنے کار چپا عزت لٹن جوگا نہیں لیکن لٹن دا سبب بن سک جے آپ نہیں لٹن جوگا تو عزت بدنام کرن دا سبب بن سک عزت خراب کرن دا سبب بن سکے لہذا نہ قانون بن گیا شریعت دا کا باوے زنانے ہے ہے کرنا ادھر ویکو پہلا مسلمان لوگ پتا کی کرتے سن دسا بال ہوں سن بال ان سن گھر جان دینا اپنے رنگ پچھان کے دس دکھت پھر دس سکتا اور مسلمان نے سبق کتوں لیا ہائے ہا ہا بولو جنہوں بولے پالے پہلو بے وقوف لوگ سنے بے وقوفا دیا گلا جماعت بےجتے نا گلا کر لاگے تو فرمان رسول گلا لمیاں نہ کروں یہ ٹپ دینا وا ہر گل ایک موضوع جملہ منہ چ نکلے ان شاء اللہ پورا ایک موضوع ہو جائے جانا تے بہ جائیے تے پھر پام تر گھنٹے لنگ جائیں لیکن میرے خیال دے ان ایک روشنی کافی دوسری گل دسن لگا ادھر دیکھو مسلمانوں یہ بھی بڑے دکھنا کرنی پی رواج ہی بڑے نے کافرا دری بڑ گئے کہ ایسا اپنے گئے چل بھی رنگ جہ نل شمار ہوں اتنے چڑھ گیا کی ادھر ویک کافر کا تریق رستے ڈکنے راہ مارنے مسافر نو پریشان کرنا شکوا شکایت کسے تو سزا کسے نو دینی دار کسے دے اگے ناراضگی حکومت دے راہ مسلمان مسافر دا رہنا پریشان نو کرنا کروڑا نقصان کرنے کئی بیچارے مر جانا ہڑتال ہاں. ہاں. ہوئی مظاہرا ہو رہا راہ رن روڈ بلا کے بھی کر کے آنا چیلنج پیاکھ لا وا سوا لکھ نبیاں تو کوئی بندہ امل ثابت کر دا لک وڈا دے سب چھ دیا میرے خیال سے نسائی شریف ایجنی حالت میں تلاش نہیں کی باقی کر کے نشان میں سنا وا تو وقت بہت چاہیے پہلو میں دعوی روڈ بلا راہ ڈکنے راہدنی راہجنی تبیاں راہجنی دلیا رسید بندے بھی بیٹھے ہو دوجے تجھے, تجھے بیٹھے ہوئے مسافر کرنا جی کروڑا روپے نقصان حس مبارک پہلا میں میرے خیال کوئی سی لیکن اس حدیث میں تھوڑی سی کلام تھی ہاں جی ایک راوی کوئی امام منظری نے ضعیف قرار دیا تو میں پہلے نمبر بادا کو, کو اللہ سونے نبی صلی اللہ اطالع علیہ وسلم نے فرمایا قال مجال سنا نہ مل المجالس حق قَالُ وما حق سلام حضور نے فرمایا رواں بین دو بچیا کو جلو سالو کاماں بین دو بچے جے مطلب راما د کنارے بہ جانے ہزور نے فرمایا پھر رستے دق ادا کراہ دکھا جی تا بیٹھے آ جا راہ نہیں ادا کرنے رات اتنے بیٹھنا نہیں اردی اللہ دسو کی نظر اپنی چکا کے بیٹھا جے کی مطلب تاکہ آدمی جان کسی عزت کے اوتے نظر نہ پایا ج لیکن افسوس جہاں راہ مستفا شکایت ابشر پہ حق او نظر نیویاں رکھا جی راہ بہ کے کسی بہن جا رہی دوا کفلاد کسے نو تکلیف نہ دیا جے کسے نو دکھ نہ دیا جے رات بہ گفلا موضی چیز دور کرا جے کفلا موضی شہ دور کریا جے پر تلام سلام دا جواب دیا جے امرم بل معروف منا کر بیٹھے بیٹھیا دے نیکی بھی آخی کے رکھا جے بدی تو ڈک ڈکتے رہے کوئی بدی ویکو ڈک دیا جے معلوم ہوا سجنا یہ رات ادا کرن تو بغیر رات بیٹھنا جائز دوسری حدیث پہلے سنا گیا لیکن ہوں مطلب سمجھا دینا شوقبا نے شوبے نے آلہ تو لائی لا ہائی للہ تو چھوٹے تو چھوٹا فرمایا موزی شاہ دٹا دے ایمان دی شاخ ابو دا تربیم نبی پاک نے فرمایا، ایک بندہ لہن کتوں جن کدی بھی نیک عمل نہیں سیتا رستے اندر گیا کنڈے پی سن کنڈے چک پاسے کیتے نے پشا کرا ہوا اللہ اللہ تعالی نے پٹای قد نے کبو لخش د اور سجنا ایمانسی کنڈے ہٹا موزی شاہ ہٹا بندہ بخش امال والے یہ انسان راہ تو موضی ہٹایا بخشا گیا ایمان نال دس ہوئے راہ کنٹینر سٹ دینا کنڈے ہٹا جنت گیا کنٹینر سٹن کتنے جائے گا اور تو آ آپ موضوع بن کے راہ بہ جان او موضوع ہٹاو کا حکم ہے افسوس یہ میں حدیث سنا نہیں رہا وقت پیش نظر سفر بھی تھکا میں دیپال پور تو لاہوروں دیپال پور دپال پور تو اتنے آیا ہاں جی اے تبیر بیان بھی کرنا موضوع بھی نو کے متعلق حقائق کا بیان. ایک قسط لگا چکا ہوں دوسری قسط لگانی ہے اگر کسی کو شوق ہو کہ دنیا میں ایسی تحقیق دس آج رہا کدی سنیاں جی سچی جھوٹ نہیں بولنا مینو خوش کرنا اس در. سڑک دکان بخاری نہیں دسی مسلم نہیں دسی او ابو داود نہیں دسیا نہیں گل اصل گل یہ اس کام کافر خوش ہوں شیتان خوش ہوں سارے سارے اقبال سڈا آخر بول پیا مین پیسے کما کچھ ہے نہیں بڑا سوکھا کام جی مان پیسہ کما کچھ ہے نہیں بڑا جی ہی سوکھا کام پتا جی نہیں لوگ یہ سمجھ سدگ جا میرے امام مولا علی آپ فرما نے جی تاریخلام زہبی دے اندر آپ فرما نے روٹی واسطے مومی سدنا چاہیے روٹی واسطے نو نہیں سدنا چاہیے کی روٹی بردی بردی بردی بردی <سدخل> جے واسطے مومن بلایا جاوے مومن جیسی عظیم چیز روٹی آوے فرمایا مومن شان نہیں کی مطلب اگر مومن سجنا ہے روٹی واسطے سد کہ دے پیروں کے گھر چ رحمت برکت ہو جائے روٹی کے کتے آ فرمان دے نے فرم بے نہ کر مومنٹ تا کر کے پاک حسن نے جد حکومت سپرد کیتی حضرت معاویت کی جملہ بولیا سے فرمایا دنیا شہری ہے جیسے پیچھے حضور دی امت, دے امت, دے امت دے کسے مومن سیر کا میں سر کٹاو فرمایا نہیں کوئی شہ نہیں جی گل چ نکل گئی یہ بھی اس موضوع ہونا ہے جہاں راز آنگا لیکن ایم آئی کہ نہیں آئی فرمایا بہلی ہو روٹی کی شا ادھر دیکھو ایک روٹی دے پیچھے مر جانا ایک روٹی تنا چیت چک لینا تھڈو یا اللہ لائن بنا دے میرے ہو فرشتیا جی اسلے اللہ دا ولی اس مقام تے رب سونے کی ولا کر سا کما کوئی